یہ ایک بڑی ہی تاریخی مسجد ہے مسجد خیف مسجد خیف مینا میں واقع ہے مینا جہاں ہم حج کے ایام میں پانچ دن تک رہیں گے آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور جو لوگ تیرہ کو بھی رہنا چاہیں تیرہ یعنی تیرہ کو جانا چاہیں تو تیرہ تک بھی وہ رک سکتے ہیں تو یہ مینا کے اندر ایک بہت ہی تاریخی مسجد ہے آ, یہ وہ مسجد ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا فرمائی ہے اور اس مسجد کے اندر ایک آ, جو ایک گنبد ہے ایک جگہ مخصوص جگہ ہے وہ جگہ جہاں پر گمبت بنا ہوا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ستر انبیاء اکرام بھی اس مسجد کے اندر ان کی قبریں یا ان کا مدفن جو ہے وہ موجود ہے تو بہت تاریخی مسجد ہے مینا میں جب آپ حج کے ایام میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اگر آپ اس دوران میں جائیں گے تو آپ اپنے خیمے کو بھول سکتے ہیں راستہ بھول سکتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہوگی فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے پیدل جانے والوں کا یہ جمعرات کے بالکل قریب ہے ٹھیک ہے تو مینا میں جب آپ جمرات کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کو آ, آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو یہ نظر آئے گی جمرات پر کنکریاں مارتے ہوئے جب آپ جا, مارنے کے لیے جب آپ جا رہے ہوں گے تو راستے میں آپ کو یہ اس کے بالکل قریب نظر آئے گی تو یہ آپ حج کے میں تو نہ جائیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہے لیکن جب اس کے علاوہ آپ زیارات کے لیے جائیں مکے کی تو آپ ضرور یہاں پر جا سکتے اگرچہ کہ یہ بند ہوتی ہے اور یہ کے ہی دنوں میں کھلی ہوتی ہے لیکن باہر سے آپ زیارت کر سکتے ہیں تو بہت ہی تاریخی اور بہت ہی مبارک مقام ہے جہاں پر بہت سارے انبیاء اکرام نے نماز ادا فرمائی اور خود ہمارے آقاہبار محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی